أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يبتم إيمانه أتقتلون رجلاً, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُونَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي اللَّهَ لَا الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُنكَرُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يُنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّاجِينَ جَاءَ أَنَا هُوَ فِي فِرْعَوْنَ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأ بقوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم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 الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد مکرم و محترم سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة المؤمن کی تصیب جاری ہے اور آج آیت نمبر اپتائیس سے ہم شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بن حنز ہی ونف ہی و نف بسم اللہ بقال یب تم ایمانہ ہوجول رب اللہ اور کہا ایک مرد نے مؤمن جو مومن تھا کہا ایک مرد مومن نے من آل فرعون جس کا تعلق آل فرعون سے تھا فرعون کے خاندان سے یک تم وہ ایمان ہو جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو عطا قطب رجولن یقول عربی اللہ کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے آدمی کو یقول عربی اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو یہاں مرد مومن کا ذکر ہے اور اس صورت کا نام بھی صورت المومن اسی مناسبت سے ہے کیونکہ اس میں اس مرد مومن نے موس علیہ السلام کی حمایت میں بڑا خوبصورت اور بڑا عظیم کلام کیا اور بہت ہی عمدہ تقریر کی اور فرعون کو اس کی بربریت کے باوجود للکارا اور جو اس کی دعوت تھی اس پر ضرب کاری لگائی تو واقعہ دن یہ مرب مومن تھا اور سورہ مبارکہ کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے اسور دمن کہ اس میں اس مومن کا قصہ ہے جو علیہ اسلام کی حمایت میں کلم کھلا سامنے آ گیا اور ان کا دفاع کیا اور فرعون کی دعوت کے خلاف کلام کیا اور اس کو ہیبت ناک انجان سے ڈرایا بقالا اور کہا راج المن مرد مومن میں یہ مرد مومن جو تھا اس کے بارے میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک یہ کہ مین اعل فرون اس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تھا یعنی بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ قدتی تھا اور اعلی فراؤن سے اس کا تعلق تھا دوسری بات یہ بیان کی یک تو میں ایمانہ ہو وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو اور تیسری بات یہ کہ جو فرعان نے السلام کو قتل کرنے کی سازش کی یا قتل کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دیا اتخر نا تم قتل کرنا چاہتے ہو راج الن ایک ایسے شخص کو ان یقود رب اللہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وقت جاقم رب اور تحقیق وہ آیا ہے تمہارے پاس بالبینات کلم کھلا دلائل کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ رب تمہارے رب کی طرف اس مرد مومن کی بہادری دیکھیں شجاعت دیکھیں کہ اس نے بالکل کلم حق بیان کر دیا جو نظیر اسلام کی حدیث ہے افضل الجہاد کلمہ حق ان سلطان جائر سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے آواز حق بلند کرنا تو اس نے کیا کہا مرد مومن نے کہ موسا تمہارے پاس دلائل کے ساتھ آیا ہیں اور دلائل کہاں سے لائے رب کو تمہارے رب کی طرف سے یعنی یہ واضح کر دیا ہے کہ جو موسا کا رب ہے وہ تمہارا رب بھی ہے اور بڑی یہ جرت کی بات کیونکہ فرعون کہتے انا مراع ہے میں تمہارا رب آئلہ ہوں اور فرعون کے مقابلے میں اس مرد مومن نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ تمہارا رب ہے جو موسا کا رب ہے جس کی دعوت موسا رسلام دے رہے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے یہ ایک کلمہ حق اس نے بلند کیا فرون کے سامنے چنانچہ یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے بالکل اسی قسم کے حالات نوی رسل کو پیش آئے یعنی فرون نے کیا کہا تھا فیرون اقت الموسا مجھے چھوڑو میں موسا کو قتل کرتا ہوں موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی سازش کی حالانکہ اس کا یہ قول واضح کر رہا ہے کہ فرحون ڈر چکا تھا آیات بھائی کو دیکھ کر وہ جو اصا تھا وہ سانپ بن جاتا اور موس علیہ السلام کے اس معجزے نے اس ملک میں موجود سارے جادوگروں کو شکست فاش دے دی تھی جادوگر بھی یہ مان لے تو اندر سے پھر جان چکا تھا کہ موسا حق پر یہ ضرور نہیں کیوں کہہ رہا ہے اٹھو جا کے قتل کرو اگر ہمت ہے تو مگر مجھے چھوڑو میں قتل کروں کیا مانا اس کا یہ الفاظ وہ بندہ کہتا ہے جو ڈرتا ہو تمہیں کس نے پکڑ رکھا جاؤ اپنا کام کرو جا کے لیکن خام ہو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو, مجھے چھوڑو تاکہ بعد میں یہ حجت سے قائم کر سکے کہ مجھے لوگوں نے پکڑ رکھا تھا اگر لوگ نہ پکڑتے میں قتل کر دیتا مگر وہ اندر سے مان چکا تھے کہ موسی علیہ السلام سچے ہیں خود موسا علیہ السلام نے فرمایا تھا جمع نہ نہیں وقت عموما رسول ہوا الیکم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو اضاء کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تم اس بات کا علم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں پھر مجھے تن کیوں کرتے مانو اندر سے جان چکا تھا تو فرون نے موسلم اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی یا سازش کی یہی حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ابو جہل اور اس کی قوم اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا تھا اسی دوران سفر ہجنا شروع ہو گیا اور ابو جہل نے سو سرخ اونٹ انعام کے مقرر کیے کہ جو آپ کو قتل کرے گا کہ نعوذ باللہ آپ کا سر لائے گا اسے سو سرخ اونٹ انعام دیں گے اور خود بھی وہ اللہ کے نبی کے تعاقب میں نکلا یہ حالات موس علیہ السلام پر بی فرون ان کے قتل کی کوشش کر رہا ہے یہ جی حالات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کہ کفار قریش نے آپ کے قتل کی سازش کی اللہ تعالی نے جبکہ موس علیہ السلام نے انی استقد روت کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں میرا رب مجھے بچائے گا تو مجھے پناہ دے گا تم اپنی تمام تدویروں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ساری سپاہ لے آؤ ساری فوج لے آؤ سارے وسائل اکٹھے کر لو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہی بات نور اسلام نے کی تھی قبر لے ترکی اگر میرا نصیحت کرنا تم پر گرا کو درتا ہے تو آؤ آج ایک کام کر لو اپنا سارا مسائل اکٹھے کر لو اپنی شراکا کو بلا لو سارے معاونین کو بلا لو اور سب مکیو جی پھر مجھ پر حملہ کر دو میں اکیلا ہوں نا تم سب مل کے مجھ پہ حملہ کر دو تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بعض علما فرماتے ہیں کہ یہ نیو علیہ اسلام کا موجود ہے اکیلا شخص پوری قوم کو چیلنج کر رہا ہے کہ اپنی وسائل اپنی طاقتیں اپنی سپاہ اپنی فوج اپنی شراکت سب کو جمع کر کے لاؤ اور مجھے کوئی بہت نہ دو دیکھ مجھ پر وار کر دو حملہ کر دو آؤ. کچھ کر سکے بالکل نہیں یہ بات سرون کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑو میں موسا قتل کر دوں تمہیں کس نے پکڑ رکھا ہے جاؤ اپنا کام کرو جا کے امبیا پر یہ حالات آتے ہیں اور قومیں انبیاء کو قتل کی سازشیں کرتی ہیں جیسے زکڑی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے اس طرح بہت سے انبیاء کو قتل کیا گیا ہے صرف اس دعوت توحید کی پاداش میں تو اللہ رب العزت نے علیہ السلام کی حمایت میں شراون کے خاندان سے ایک بندے کو کھڑا کیا جیسے صحیح بخاری میں قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا بت اللہ کے سہن میں نواز پڑھ رہے تھے اکمت نبی مہرد یہ جاگر قسم کا کافر آیا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی چادر اس کے پاس تھی وہ آ کے گلے میں ڈال دی اور چادر کو بل دینے لگا حتہ کہ انتہائی شدت کے ساتھ اللہ کے بیگمبر کے گلے کو گھونٹ دیے ابو کسدانا اس منظر کو دے کے فوراً بھاگے حکما کو آگے دھکا دیا دفع کیا اس کو یہی الفاظ گئے جو علیہ السلام کے اس مرد مومن نے کہے تھے اتا قطب حضر یقود کوبی اللہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس کی دعویے میرا رب اللہ ہے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے موسا علیہ السلام کے قوم میں یہ بہادر مرد اٹھا السلام کے دفاع میں یہ مرد بہادر اٹھا وہ بک صدی قرض لانا اور وہ بک زیادہ بہادر تھے جس کے دو دلیلیں ایک یہ کہ وہ شخص جو علیہ السلام کی قوم کا تھا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اب وہ بک صدیق ہے ایمان چھپایا نہیں بلکہ نبی اسلام پر پہلا مومن ہے وہ بک صدیق تھا پہلا ایمان لانے والا ایمان چھپایا نہیں اور دوسرا اس برد مومن کا علیہ السلام والے اس نے کلام کے ساتھ دفاع کیا فراؤن پر تنقید کی اس کو دلکارا اور کے صدیق نے اس کو عملاً دھکا بھی دیا وہاں سے دھکیلا اللہ کے نبی سے دور ہٹ اس کو اور کلام بھی پیش کیا کلام کے ساتھ دفاع کیا پی ایم بیاہ کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں اور اللہ بہادروں کو کھڑا کرتا ہے جب ایک موقع پر نبی السلام کو سجدے کی حالت میں اونٹنے کی گلاستے رکھ دی گئیں اور ایک ڈھیر لگا دیا گیا اتنا وزن کیا اٹھ نہ سکے تو فاطمہ رضی اللہ رضیلان جب یہ منظر دیکھتی دی ہیں دوڑی ہوئی آئی اور وہ گلاستے ہٹائیں اور کسی امیر حمزہ کو بتایا جا کر کہ تمہاری یہ طاقت اور جوانی کس کام کی تمہارے بھتیجے کے ساتھ جو مرضی سلوک ہو جائے پوچھا کیا واقعہ ہے یہ واقعہ ابو جہل نے ہے اپنے کرندے بھیجے اب وہ ہنس رہے وہاں بیٹھے دار الدو میں اور جا کر تلوار کا دستہ ابو جہل کے سر پہ مارا اس کو لوحان کر دیا اور کہا کہ آج دستہ مارا ہے آئندہ ایسا کیا میرے بھتیجے کے ساتھ تو اس تلوار کی دھار سے تمہارا گلا کاٹ دوں گے امیر حمزہ وہی مرد مومن ابو اجال اور اس کے پارٹی میں ہمت نہ ہوئی اس کا جواب دینے کی نمیر اسلام کے پاس آ گیا اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک بھتیجا خوش ہو جائے تیرا انتقام میں نے لے لیا سبحان اللہ پر نہ کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا چچا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو لا الہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے پاسا پلٹ دیا اس قلبی کیسیت میں ایک عجیب انقلاب رونما ہو گیا ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحد اللہ شریق الحشد اللہ محمد رمض ال رسول کلم اپنا دیر اسلام میں داخل ہو گئے یہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے کا ضروری ضرور موسا مجھے چھوڑو میں قتل کروں موسا علیہ السلام کو یہ بندہ جو اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا جس نے اب اس کو کھل کے آنا پڑا کہ بات تو قتل تک پہنچ گئی موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا ضروری طرح اس نے آ کر یہ باتیں کی رج مومن جس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تھا اور جب تم ایمان چھپاتا تھا اپنے ایمان کو ربی اللہ تم قتل کرنا چاہتے ہو اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جرا کو رب اور آیا ہے تمہارے پاس دلائل لے کر رب کی طرف سے دو نشانیاں تمہارے لیے کافی نہیں تمہارے سارے جادوگر آج آ چکے ناکام ہو چکے سمجھ کر انہیں اسلام قبول کر لیا وہ جان گئے کہ ہم جھوٹے ہیں یہ سچا ہے اور اس کا یہ عمل جادو نہیں ہے واقعہ تو یہ موجود ہے میں رب تمہارے رب کی طرف سے یہ بات واضح کر دی کہ وہ رب علیہ السلام کا بھی تمہارا بھی ہے واقعی بڑا کلمہ حق شرون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا اور اس شخص نے اس مرد مومن نے بات واضح کر دی اے ایسے تو رب نہیں ہے اللہ رب ہے تمہارا رب ہے پوری دنیا کا رب ہے اور پوری دنیا کو پالنے والا ہے وہی ہے کہ وہ اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وہ بال اس طرح پڑے گا یہ جملہ صرف اس لیے تھا ورنہ وہ جانتا تھا کہ موسرا سچے رسول ہیں تاکہ فروغ پر واضح ہو کر میں کوئی جانب جاری نہیں کر رہا حقیقی بات کہہ رہا وہی سہولتیں یا مس علیہ السلام جھوٹے ہیں یا سچے اگر جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کر وہ بعدوں پر ضرور پڑے گا جھوٹا انسان اپنے انجام کو پہنچ دے تم کیوں قتل کرنا چاہتے تم قتل کرنے کے کی سال کیوں کر رہے ہو جھوٹا انسان اپنے انجام کو چکھ لیتے پا لیتے پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو وہ ساز رکھنا اگر سچا ہوا تو یہ سب حکم بار تو تم کو پہنچے گا بعض وہ جس کا تم سے وہ وعدہ کرتے ہیں کیونکہ انبیاء کا وعدہ سچا ہوتا ہے اگر وہ سچے رسول ہیں کہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو ضرور پہنچے گا اور حاصل ہو کر رہے گا یا وعدے کی دو صورتیں ہیں ایک وعدہ عذاب کا دوسرا وعدہ جنت کا جنت کا وعدہ ایمان ایماندانی کی صورت میں اگر تم موسٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ جو تم سے وعدہ جنت کا کر رہے ہیں اللہ کے اور رحمت کا کر رہے ہیں وہ تمہیں حاصل ہو کر رہے گی یا پھر وعدہ عذاب کا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جو اس کے عذاب کا وعدہ ہے کہ ضرور تم اللہ کے عذاب کو چکھو گے دنیا میں پھر آخرت میں بھی یہ دونوں وعدے ہو سکتے ہیں ایمان لانے کے سورت میں جنت کا وعدہ ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا واضح اور چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا برباد ہو گئی سے مٹ گئی ان اللہ لا دی من ہو مصرف ان کا ذات بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا من اس شخص کو مصرف حد سے بڑھنے والا حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور کباب جھوٹا ہو وہ صرف تجاوز کرنے والا حد سے مرف تھا وہ بندہ تھا اپنے کو رب بلکہ رب آلہ کہتا تھا یہ تجاوز ہی تو ہے حد سے بڑھ جانا ان خود تاخود بن گیا جبکہ امبیرا کی دعوت ان تاغوتوں کے خلاف ہوتی ہے ملاقت رسول ہم نے بھیجا ہر امت ہر قوم میں رسول یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت کا انکار کر دو فرحان تاغوت اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا رب تو اللہ ہے تو مصرف تھا حد سے بڑھنے والا اور قبضات بھی تھا قبضات مبارکے کا سیکھا فائر کے وزن پر انتہائی جھوٹا تو ہدایت کس کو ملتی جو ہدایت کی کوشاں ہو کو اندر سے کوئی طلب اٹھے یہ تو مصرف اور قبضات پرلے درجے کا جھوٹا انسان حد سے بڑھ جانے والا انسان اپنے آپ کو تاغوت بنا کر پیش کرنے والا انسان تاغوت کیسے کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو مسلم اپنے آپ کو رب کہ یہ ایسا لیڈر جو اپنی عطا کے طرف لوگوں کو بلائے کہ میری بات مانو بس میں ہوں میرا حکم میرا, میرا قانون وہ بھی تاغوت ہے کچھ تعوت خود بنتے ہیں اور کچھ کچھ کو لوگ بناتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا جیسے السلام کو بنی اسرائیل نے اللہ کا بیٹا بنا دیا کسی نے ان کو معبود بنا دیا کسی نے کہا یہ اللہ ہے ایسا اسلام بن رہی ہے اس سے لوگوں نے انہیں ان کی حد سے بڑھا دیا اوپر کر دیا رسول اللہ, اللہ کماطرت مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نسارا نے عیسائیوں کو ارے اسلام عیسائیوں نے ار اسلام کو بڑھا دیا ویسا نہ کرنا عبد اللہ اور اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول مگر قوم باز نہ آئی کوئی کہتا ہے وہ اللہ کا نور ہے کوئی کہتا ہے وہ مختار کل ہے کوئی کہتا ہے وہ عالم الغیب ہے کوئی کچھ اور کوئی کچھ حد تک یہاں تک کسی نے کہہ دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستعفی ہو کر جو کل تک عرش پہ مستفی تھا اللہ تھا نبی کی بیشن کا وقت آیا تو اللہ نبی بن کر نیچے آ گیا رش خالی پڑا ہوا ہے نوز اللہ تمہ نو ظف اللہ مانا جو مدینے میں جو قبر ہے اس میں آپ دفن ہیں استخر رولا اس میں اللہ کو دفن کیا ہوا. اتنی بڑی ضرورت اس کمر حد سے بڑھ جانا تم نے تو فرعون آؤ میرے گار کے عمل کو بھی مار دو دسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ان اللہ لا دی من ہو مسرف ان قبضہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو مسرف ہوں حد سے بڑھنے والے ہوں حد سے تجاوز کرنے والے ہوں اور جھوٹے ہوں یا قوم اے میری قوم کہ وہی مرد مومن کہہ رہے لقم المول کو لو آج بادشاہ تمہارے پاس ہے آج کا معنی یہ کہ کل تمہارے پاس نہیں تھی تم سے قبل مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام تھے اسرائیلی تھے پھر یہ بادشاہ تمہیں قدیوں کو مل گئی تو آج تمہارے پاس بادشاہ تھے کل نہیں تھے تو آئندہ کل تمہارے پاس بھی نہیں رہے گی تم سے بھی چھن جائے گی تم سے قبل یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے ان کے قوم سے چھن گئی تم بادشاہ بن گئے تو کل جو ہے بدلتے ان دنوں کو کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس قوم ہے میری قوم لکم المول کو یوم آج بادشاہ تمہارے پاس ہے کیونکہ کل نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم بنی سر کے پاس تھین فی الف اس حال میں کہ تم زمین میں بالکل غالب ہو تم زمین میں بالکل غالب ہو بادشاہ تمہارے پاس ہے کل جنسد بھی فی الحال سے مراد تھا مصر علی فلام ذہنی کرتعین یعنی مخصوص زمین مراد سرزمین سر زمین مصر،, مصر کی بادشاہ تمہارے پاس ہے آج تو تم غالب تما پر اپنے سپاہ کے ساتھ اپنے وسائل کے ساتھ ہر قسم کی طاقت کے ساتھ لیکن کل تم سے چھن سکتی پھر کیا کرو گے تمہیں بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے آزاد سے اگر وہ آزار ان پر آ گیا تو بچا سکے گا آج ہم غالب ہیں کل مغلوب ہو سکتے ہیں اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو نہ غالب بیٹھتا نہ مغلوب بچتا وہ سب کو پکڑنے پر اور ملیا میٹ کرنے پر قادر گیا اور واقعی اللہ کا عذاب آ گیا. اور یہ اس کی قوم گئی کوئی بندہ اور کوئی بشر نہیں بچا ان کا سے مٹ گئے رفتار کی کوت اور اس کا غلوہ بڑی واضح باتیں ہے کہ اس مرد مومن نے بتا دیا کہ مسلح سچے رسول تمہارا رب نہیں وہ اللہ ہے اختار تم سے چھل سکتا ہے اور ساتھ بچایا بھی اللہ کا عذاب آ گیا بچانے والا کوئی نہیں فراؤن کے دربار میں اتنی قوت سے بات کرنے والا بچ کیسے سکتا مگر فراؤن اندر سے ڈر چکا ہے گھبرا چکا ہے موسی علیہ السلام کی حکانیت پہچان چکے ہیں اس حقیقت کا اس کو ادراک ہو چکا ہے جب اس کے سارے جادوگر موسی علیہ السلام سے شکست فاش کھا چکے بلکہ ایمان لا چکے بڑی نرم بات کی فرعون، فرعون نے کہا ما اللہ ما عراب. میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر صرف وہ چیز جو میں دیکھتا ہوں میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہ جو میری رائے ہے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں حالانکہ اگر اس میں جو پچھلی نفت اگر باقی رہتی وہ قتل کا آرڈر جاری کرتا پکڑ گرفتار کر لو قتل کر دو مگر وہ حیبت میں آ ہے مبتلا خوف ہو چکے ما چکا ما ماریک میں تمہیں جو رائے دے رہا ہوں وہی رائے جو میرے لیے ہے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں تمہارے لیے پسند کر رہا حدیق ملّہ سبید الرشاد اور میں تمہیں نہیں راستہ دکھاتا مگر ہدایت کا راستہ بھلائی کا راستہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بھلائی ہی بھلائی ہے ہدایت ہی ہدایت ہے یہ فرآن کا جواب ہے ورنہ جو اس کا جبر و استداد ہے وہ تو چھوڑ دینا پر اندر سے گھبرا ہیں ہے علیہ السلام کی حقانیت کا اعتراف کر چکا ہے اور موسیٰ بھی فرمایا تھا اللہ کا رسول ہوں مقاد اللہ بھی اور کا اس شخص نے جو ایمان لا چکا اسی شخص اسی مرد مومن کی آگے بقیہ بات شخص نے جو ایمان لا چکا یا قوم اے میری قوم انی علیکم والی یوم یا میں ڈرتا ہوں تم پر مثل آزاد کے دن کے کہ تم پر آزاد کے دن جیسے دن نہ آ جا. جائے آزاد حضب ان کی جمع سادقہ جماعتیں آگے ان کی تشریح یاری وہ آزاد کون ہے کہ تم پر وہ دن نہ آ جائے اس دن جیسا نہ آ جائے جو دن آزاد پر آیا جماعتوں پر آیا کون جماعتیں مثل دعب قوم نوح قوم نوح ایسی حالت دعب المانہ حالت مثل حالت کے قوم نوح قوم نوح کے وہ آج قوم عاد کے وہ سمود اور قوم سمود کے پوری قوم نوح رکھ نہیں ہوئی ح کہ اللہ کا آزاد پانی کی صورت میں اگر کوئی پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تو پانی وہاں تک پہنچا کوئی بندہ میں نہیں چھوڑا کچھ لوگوں کو ضلع تھا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے مس علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں مزاق کرتے ہوئے کشتی چلاؤ گے کہاں پانی کہاں جب اللہ کا عذاب آ گیا کوئی نہ بچا کچھ نے کہا گھر کی چھت پہ چلے جائیں گے کچھ نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے کچھ نے کہ چوٹی کے اوپر بھی بڑے بڑے لمبے درخت چڑھ جائیں گے پہاڑوں پہ چڑھنے والے درختوں پہ چڑھنے والے پانی کی گرفت سے بچ نہیں سکے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر مثل قوم نو حالت نہ آ جائے جس سے وہ غرق کر دی گئے تم نے غرق کر دیے جان اور غرق کر دیے کہ سمود اور مثل حالت قومے آگ کے قوم سمود کی آج پہلے کو بتایا آج کو ایک چیخ نے ہلاک کر دی اللہ کی فوج ایک چیخ بھی ہو سکتی ایک چیخ ایسی برآمد ہوئی قوم آج ہلاک ہو گئی اور قوم سمود اس پر ایک آندھی چلی سات دن وہ آندھی ان کو اڑاتے رہی دھکیلتی رہی کبھی اوپر کبھی نیچے پٹختی رہی پوری قوم کا ستیہ کر دی لاشے ان کی بکھری ہوئی ہیں جیسے خجوروں کے پڑے ہوتے ہیں اتنے طاقت عظیم الجسا لوٹ تھے برباد ہو گئے میری قوم یہ مرد مومن کہہ رہا ہے ہے مجھے در کہ وہ حالت جو ان قوموں کی ہوئی قوم لوح کی ہوئی قوم ہاتھ کی قوم ثبوت کی من علیم اور وہ قوم جو ان کے بعد آئی جیسے قوم لوس ہے اور قوم شعیب ہے جی قومی بعد میں آئی ہیں جب اللہ کا آزاد آیا مستی کو اٹھا دیا گیا اوپر آسمانوں تک پہنچا کے نیچے پٹک دیا گیا اوپر پتھر مارے گئے اللہ تعالیٰ نے تحس نحس کر دیا, دیا میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تمہاری حالت میں ان اقوام اور آزاد جیسی نہ ہو جائے جن کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا ظلم اور اللہ نہیں چاہتا نہیں ارادہ رکھتا ظلم کا بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بندے اپنی حرکتوں سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ابتدائی اللہ کی طرف سے عذاب کی پہل نہیں ہوتے ورنہ دیکھیں آپ محمد مسلم علیہ السلام جب کی جو بے ہوئی بندہ صحیح تھا کوئی بندہ صحیح تھا اللہ تعالی نے نبی کی برسوں سے قبل لوگوں کے دلوں کو دیکھا ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ تعالی کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا راضی نہیں ہوا اچانک انگلیوں پر گنے جانے والے اہل کتاب تھے کچھ صحیح تھے باقی تمام دنیا نے اللہ کو ناراض کر دیا تو ماں کا تھا عرب ہوں سب نے اللہ کو ناراض کر دی. عربی ہو یا عجمی ہوں مانا اللہ کے آزاد کی حجت قائم ہو چکی مگر اللہ نے عذاب نہیں دیا تو اس قوم میں رسول بھیج دوں گا ہدایت کا کام کرنے کے لیے ہے نا رحمت کا معاملہ ورنہ آزاد کی جب قائم ہو چکی تھی گھر گھر مورتیاں شرک نحوستے, زنا اور شراب نوشی حرام خوری سود خوری رخص و سرون کی محکمیں سب کچھ ہو رہا تھا سارے لوگ مل کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے اللہ نے اس قوم کے ساتھ رحمت کا فیصلہ فرما لیا اور محمد علیہ السلام کی صورت نے ظلم عباد اللہ تعالی بندب نہیں کرتا حدیث اللہ کے نبی فرماتے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیے میں ظلم نہیں کرتا کل قیامت کا دن ہوگا کسی پر ظلم نہیں ہوگا عدل ہوگا اور فضل ہوگا عدل کا مانا امال کی برابر جزا دینا اور فضل کا مانا نیکیوں کی بڑھ چڑھ کر جزا دینا اللہ ایک ہر نیکی کو دس کنو تو بڑھا ہی دیتا ہے ستر کو نہ کر دے سات سو گنا کر دے اس سے زیادہ بڑھا دے تو معاملہ عدل اور فضل کے ساتھ ہے ظلم کے ساتھ نہیں ہے مزاقو میں علیکم یوم تنازع میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم یوم تنازع سے یہ تنازع تنازع مسدر باب تفاعل سے ندام سے معخوض ہے پکارنا قیامت کا دن پکارنے کا دن ہے ایک دوسرے کو پکارنے کا دن اللہ پکارے گا بندوں کو آؤ حساب کے لیے ملائکہ پکارے کے بندوں کو آؤ حساب کتاب کے لیے اور بہت سے پکارنے کی صورت ہے اللہ تعالیٰ پکارے گا جنت کو جو اللہ تعالیٰ نیندے کی صورت میں موت کو جمع کرے گا اہل جنت کو پکارے گا پوچھے گا تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے سب کچھ تو مل گیا چہرے روشن ہو گئے جنت کا داخلہ مل گیا ہو قصور مل گئے کوئی کمی نہیں ہے اللہ فرمائے گا آج ایک اعلان کرنے والا ہوں وہ رضوانی فلاسکت والے کو آباد ہے وہ اعلان یہ کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ اللہ کی پکار جنتی جہنم کو پکاریں گے ما ماس فی سکو تم جہنم میں کیسے چلے گے اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے افیدو علینا کچھ جنت کی نیند ہمیں دے دو کچھ پانی ہمیں دے دو دیکھو ہم جرس رہے ہیں اس جہنت کی آگ سے تو پکارنے کی مختلف صورت ہے اس لیے یوم القیامہ کو یوم التناد کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو پکارنے کا جاتا یومرین جب تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے تو وہ لو جب تم بھاگو گے مزبرین پیٹ پھیرتے ہوئے یہ حال واقع ہو رہا ہے کیوں بھاگو گے بچنے کے لیے عین بھاگنے کی کہاں جگہ ہے کوئی جگہ نہیں ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی نفس ہر بندہ آئے گا اس پر دو فرشتے مامور ہوں گے ایک اس کو ہاتھ لے والا اللہ کے سامنے کرنے والا اس کے آواز کے گواہی دینے والا فرشتے اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس مجرم کو جہنم میں داخل کر کے آئیں گے کہیں بھاگنے کی جگہ مالک موا عاصم نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جلسے کو بچانے والا مالک من اللہ نہیں ہے تمہارے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے من عاصم کوئی بچانے والا اللہ کی پکڑ اللہ کا عذاب اللہ کے سامنے پیشی کوئی بچانے والا نہیں ہے فمالو من ہاتھ اور جس کو گھبراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے یہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے تو اگر اللہ کا خوف اس کی خشیت ہو ہدایت کی طلب ہو اور بندہ ہدایت ہدا ہدا کے لیے کوشاں ہو تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے مگر ایک بندے کے دل میں تکبر ہو جھوٹ ہو اور مختلف منفی قسم کے عوارض ہو وہ کیسے ہدایت کا مستحق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کو فہم حق عطا فرمائے اور اللہ ربر عزت ہمیں دین حق پر ہمیشہ قائم رکھے اور اس دین پر استقامت دے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے کامیابی عطا فرما دے اکو کورلی خاد وسپرو والی ونک واقع نسمد اللہ علی و لکم و آخر